المغضوب عليهم آمین رب شاہلی سدری ویلی امری وحلو من دتم مل مر بنا ربنا نا رشدنا از من شرور امرسیدا اللہ ہمارن الحق حق نقطہ اللہ مربنا یس مورنا لنا وطب و تقبل من خیر الم تقبری آمین یار محزد حاضرین اور محترم خواتین اللہ کے نام سے اس سال کی نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کر رہے اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اب میری عمر بھی کافی ہو چکی ہے قمری حساب سے 68 برس مکمل ہو چکے ہیں اور مختلف قسم کے آوارس بھی مجھے لاحق ہیں اور بہت سے احباب نے اور افقا نے مشورہ دیا تھا کہ میں اتنا بڑا بوجھ اپنے ذمے نہ دوں لیکن میں نے خالص تنق علی اللہ اس کی ہمت کی اس کا ارادہ کیا اس کے لیے اہتمام بھی خصوصاً ہوا ہے مجھے اندازہ ہے کہ اب میرے خیالات کی جو رو ہے وہ اب اتنی تیز نہیں ہے جتنی کبھی ہوا کرتی تھی کراس ریفرنسز بھی جو ہیں قرآن حکیم کے وہ اتنے مستحثر نہیں ہیں جتنے کبھی ہوتے تھے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ میری زبان بھی بعض اوقات لڑکھڑ آتی ہے اس لیے کہ مجھے جو ادویات استعمال کرنی پڑتی ہیں ان کا اعصاب پر بھی اثر ہوتا ہے اور جو ہمارے آزائے رئیسہ ہیں ان پر بھی اثر ہوتا ہے بارہ دن سب کے اندر رگم اللہ کا نام لے کر آغاز کر رہے ہیں میری انتہائی نازارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں ابھی میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور آپ نے سماعت فرمائی یہ سورہ مبارکہ مصحف کے اعتبار سے تو پہلی صورت ہے ہی سب کو معلوم ہے لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل صورت جو حضور پر نازی ہوئی وہ یہی ہے اس سے قبل متفرق آیات نازل ہوئی پانچ آیتیں سورہ علق کے آغاز میں کچھ آیتیں سورہ قلم یا سورہ رول کے آغاز میں کچھ آیتیں سورہ مزمل کی ابتدا کی کچھ آیتیں سورہ مدثر کے آغاز کی پانچویں بہی تقریباً اس پر یہ ہے کہ یہ سورت الفاتحہ کی ہے اور یہ مکمل صورت ہے جو حدود پر نازل ہوئی سورت الفاتحہ کے مانی ہوئے افتتاحی صورت فتح یفتح کے معنی ہے کھولنا افتاح کنجی کو کہتے ہیں چابی کو تو یہ اوپننگ سورہ آف قرآن قرآن حتیم کی افتتاحی صورت ویسے جیسا کہ میں تعارف قرآن کے ضمن میں عز کر چکا ہوں عربوں کا یہ مزاج تھا کہ جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی تھی اس کے بہت سے نام رکھتے تھے اس کے بھی بہت سے نام ہیں سورت الفاتحہ سب سے عام ہے لیکن القافیہ الشافیہ ام القرآن اساط القرآن کم سے کم یہ چار نام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مزید معلوم ہونی چاہیے اور بھی بہت سے نام اسور اس مبارکہ کی بالاتفاق و بال اجماع ساتھ آئے تھے اگرچہ ان کی ترتیب میں کچھ اختلاف ہے ایک رائے یہ ہے اور یہ رائے امام شافی کی بھی ہے اور بسرا کے جو قرآن تھے ان کی بھی ہے کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ میں شامل ہے اس کا جس ہے وہ اس کو شامل کر کے پھر سات آیتیں مناتے ہیں تو آخری جنہیں ہم دو آیتیں سمجھتے ہیں علیہم سراط النزین وبا وہ ان کے نزدیک ایک آیت ہے تو گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آیتوں کی تعداد ساتھ ہی رہتی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور کوفے کے جو قرآ ہے ان کا بھی موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے نہ کسی اور سورت کا جز ہے سوائے ایک مقام پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے نقل ہوا ہے جو انہوں نے ملکہ سماعت کو لکھا تھا ان من سلیمان و اِنہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن کے مطلب میں صرف اسی جگہ پر یہ آیت پر شابل سمجھتے ہیں باقی صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی صورت شروع ہو رہی ہے درج کی گئی ہے اس سوئے مبارکہ کو اسلح قرار دیا گیا ایک حدیث میں اس کا جو اسلوب ہے وہ دعا کا ہے اور دعا کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے اور پھر اسی کی وجہ سے ہماری نماز کا یہ جزو لاینفک بنا دیا گیا بلکہ ایک حدیث جو میں آپ کو سناؤں گا اس میں اسی کو نماز قرار دیا گیا اسلاح یہی ہے ویسے وہ حدیث مبارک موجود ہے لا لاسلاطن ملم اقراب فاتحہ پی کتاب جو شخص ال فاتحہ کی تلامت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں دو مسلک ہیں ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے کسی بھی ایک رائے کا انسان قائل اور حامل ہو سکتا ہے بغیر اس کے کہ دوسرے کو بالکل غلط قرار دیں بلکہ یہ کہ اس کے لیے بھی گنجائش اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں رکھے تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ میں کیا کر رہا تھا کوئی بھول گیا ہوں جی اور دوسری آئے یہ ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہے اسی اعتبار سے یہ کہ یہ سورہ مبارکہ نماز میں پڑھی جانی ضروری ہے لا المندم یکرا میں فاتح پفیل کتاب البتہ یہ اختلاف ہے یہ بات جو مزید کر رہا تھا جو دیر سے نکل گئی کہ آیا بختری جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں اس میں دو رائے ہو گئی بلکہ تین ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ ہنفی کی طرح منسوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے مختری کی حصل سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے ایک دوسری بالکل برعکس رائے ہے وہ امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کی ہے کہ ہر حالت میں چاہے امام جہری رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو اور چاہے وہ سروی رکعت ہو ہر حالت میں مختری کو بھی پڑھنی ہے ایک تیسری رائے بین بین ہے وہ امام مالک کی ہے رحمت اللہ علیہ کہ جو سروی رکعت ہے جس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے مختلف کو بھی پڑھنی چاہیے جو جہری رکت ہے جس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے اس میں مختلیوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے اضاف قرآن فستموں لہوں والوں سے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ صائب ہے اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی بارہ اس اسور مبارکہ کا جو اسلوب ہے میں نے عرض کیا تو آ ہے البتہ قرآن مجید کے علم و حکمت کے اعتبار سے اس کے فلسفے کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر انسان کے دل میں موجود ہے بالکل پوٹینشیلی یہ جو قرآن مجید یا اللہ کی کتابیں نازل ہوتی ہیں یہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں وہ اندر کی جو ڈالومنٹ کانشیسنیس ہے خابیدہ شعور جو ہے اسے بیدار کر کے اور پھر یہ کہ اسے اجاگر کرتی ہے ہر سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان دو سلامتی شرط ہیں سلیم الفطرت نیچر پرورٹڈ نہ ہو فطرت مسخ نہ ہو عقل سلیم ہو ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان از خود بغیر کسی وحی کی رہنمائی کے بغیر کسی نبی کی تعلیم کے سے استفادہ کیے ہوئے از خود بھی کچھ حقائق تک پہنچ جاتا ہے اور وہ حقائق کیا ہے نمبر ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے وہ ایک ہے اور وہ تمام صفات کمال سے متصف نمبر دو یہ کہ انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ ایک اور زندگی ہے کہ جس میں اس زندگی کے اعمال کے نتائج برآمد ہوں گے یہ دو باتیں اس کی زیادہ وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ آدھا سورہ لقمان میں جہاں حضرت لقمان کی شخصیت کا تذکرہ ہے لیکن یہاں صرف یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان میں ہر فرد نوع بشر میں جو اپنی ولادت کے وقت مسلم ہوتا ہے حضور کی حدیث ہے کل مولودی یورت واد الفطرہ اب اواہدان مجسانی اور ہر بچہ نوع انسانی کا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اندر وہ ہدایت ودیت ہے اب اگر وہ فطرت بس ہوئی اور اپل جو ہے وہ صحیح رخ پر کام کر رہی ہے تو ان دو حقائق تک وہ انسان خود پہنچ جائے گا لیکن ان دونوں حقائق تک پہنچنے کے بعد اب وہ دست بستہ دعا کرے گا کہ اے رب اب مزید ہدایت تو مجھے عطا فرما اس لیے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں میری اپل اس میں ٹھوکر کھا سکتی ہے میں کسی اچھی چیز کو بری سمجھ سکتا ہوں کسی بری کو اچھی سمجھ سکتا ہوں تو مجھے صحیح صحیح راستہ صحیح صحیح راہ ہدایت پر چلا یہ دعا ہے جو انسان کرتا ہے جبکہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخر تک خود پہنچ چکا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح زندگی کا رخ یہی ہے کہ جس رب کو میں نے پہچانا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے اور رب ہے میں اس کی بندگی کروں اس کی اطاعت کروں اس کا حکم مانوں اس کے راستے پر چلوں لیکن وہ راستہ کون سا ہے اس کے لیے پھر دس بدوا ہوتا ہے کہ پروردگار تو میری رہنمائی فرما یہ مقام ہے کہ جہاں آپ سمجھ اپنے آپ کو بھی آج اس جگہ پر تصور کرتے ہوئے پھر اس میں مبارکہ کو پڑھیے کہ آپ اس مقام پر اللہ کے فنز و کرم سے پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کو آپ نے پہچان لیا اور اس کی توحید کو جان لیا اس کی جملہ صفات کمال سے آپ ہو گئے آپ یہ بھی جان گئے کہ برقر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہ حساب کتاب لے گا پھر آپ نے یہ عہد بھی کر لیا کہ اب زندگی گزارنی ہے اس رب کی بندگی میں اسی کی فرما برداری میں اب یہاں کھڑے ہو کر آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ تفصیلی ہدایت عطا فرما ایسا نہ ہو کہ کبھی میں کسی راستے پر چلتا ہوا کسی پگڈنڈی پر مڑ جاؤں اور وہ تھوڑی سی جو ڈیویشن ہو میرے راستے کی وہ میری آپ کو برباد کر دے یا کلازا وافل گشتب اور سرساد راہم دور شد اس لیے کہ ہوتا یہی ہے سیدھے راستے سے ذرا سی کوئی پگڈنڈی جو ہے تھوڑے سے اینگل پر نکلی ہے لیکن جب چلتے جائیں گے آپ تو جتنے آگے بڑھیں گے اس پر اس راہ سے رات مستقیم سے آپ اتنے ہی زیادہ دور ہوتے چلے جائیں گے یہ ہے قرآن مجید کے حکمت اور فلسفہ کے اعتبار سے اس رائے مبارکہ کا مقام اب آئیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے تعارف ہے قرآن کے ضمن میں کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں کہ جو رحمت کے مادے سے نکلتے ہیں رحمان میں اللہ تعالی کی رحمت کا جوش حجانی کیفیت طوفانی کیفیت اور رحیم میں اللہ تعالی کی رحمت کا دوام اور تسلسل یہ دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں بیک وقت موجود ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہم سمندر کو دیکھتے ہیں متلاسن سمندر ہے اس میں ایجان ہے طوفان ہے دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے خاموشی سے چل رہا ہے بہہ رہا ہے مستسلسل کے ساتھ بہ رہا ہے ہم ان دونوں کیفیات کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بیک وقت اس کا تصور نہیں کر سکتا تخیل المکن نہیں لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شان مستقل ہر وقت موجود ہیں ایک وقت اسی لیے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین کل حمد اور حمد کو ذہن میں رکھ حمد مساوی ہے تعریف جمع شکر عام طور پر ترجموں میں ایک لفظ لایا جاتا ہے کل تعریف اللہ کے لیے ہے یہ کافی نہیں ہے تعریف آپ کسی شے کی کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہے خوبی ہے کسی بھی اعتبار سے ہاں آپ کو اس کے حسن و خوبی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ایک پھول ہے بہت خوبصورت ہے بس ٹھیک ہے خوبصورت ہے آپ نے کہا تعریف کر دی شکر کرتے ہیں آپ اس شے کا جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو استفادہ ہوا ہو آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو آپ کی کوئی مشکل دفاع ہوئی اور آپ دیکھیں گے کہ حمد میں یہ شکر کا پہلو غالب ہے جتنی بھی دعائیں ہیں حضور سے منقول شکر کے مقام پر وہ حمد آتا ہے بھوک لگی ہوئی تھی کھانا کھایا الحمدللہ للہ لذی آتا و سقالی اب یہاں دیکھیے ترجمہ تعریف نہیں شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اب بیت الخلاء سے باہر آئے نجاستے آپ سے دور ہو گئی طبیعت میں انشرا ہوا الحمد ازہب عنی الزا وعافانی شکر ہے اس اللہ کا جس نے ازیت بخش ہے مجھ سے دور کرنی اور مجھے عافیت بخشی تو یہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا حسن و کمال اور حسن و جمال اپنی جگہ بھی اس انتہا کا ہے کہ جتنی تعریف اس کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے لیکن اس کے احسانات اور انعامات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم ان کو بھی گن نہیں سکتے لہٰذا ایک ہی احساس ہم نے کر دیا علام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے رب ہے مالک ہے رب میں ایک مفہوم ہوتا ہے ربوبیت کا اور اس میں مفہوم شامل ہوتا ہے تربیت کا رب بیانی سمیرہ تو مالک ہونا اور تربیت دینا آپ جس شہ کے مالک ہوں گے آپ چاہیں گے اس میں بڑھوتری ہو اس میں اضافہ ہو نشو نما پائے یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے ہوئی ہیں پروردگار بھی اور مالک عام طور پر عربی میں رب قلع مالک کے لیے آتا رب البید رب الدار رب المال تو مالک وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے مال والا گھر والا گھر کا مالک تو کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردیدار بھی ہے الرحمن الرحیم ارحیم رحمان ہے اور رحیم ہے اب دوبارہ اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا مالک یوم الدین یوم دین کا مختار مطلق ہے دین عربی زبان میں کہتے ہیں بدلے کو دن نہ ہوں کما دانوں کما تبین و تو دانو یہ کہاوت ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کما تبین و تدانو تو دانو تو یہ ہے بدلہ اس کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ بدلہ ہے تو بدلے کا ایک دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کما کر لایا ہے اسے کیا بدلہ ملنا چاہیے آیا اس کا برائیوں کا پرڑا بھاری ہے کہ اسے سزا ملنی چاہیے یا اس کی حسنات اور نیکیوں کا پرڑا بھاری ہے کہ اسے جزا ملنی چاہیے اس کا انعام اور اکرام کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے وہ ایک دن ہے اسے ہم یوم القیامہ کہتے ہیں اور لیکن اصل بات جو یہاں کہی گئی یعنی ایک جملے میں تین باتوں کا اعتراف ہو رہا ہے بعد الموت ایک دن آئے گا کہ ہم مرنے کے بعد تمام انسان اٹھا لیے جائیں گے پھر حساب کتاب پھر اللہ کے ہاں حاضری ہوگی اور حساب کتاب ہوگا اور تیسے یہ کہ اس حساب کتاب کے دن کا مختار مطلب اللہ ہے. یعنی کسی اور کو اپنے ذہن میں سہارا بنا کر آپ زندگی گزاریں کہ وہ مجھے چھڑا لے گا یا وہ مجھے وہ ہستی جو ہے اتنی زوردار ہے کہ وہ مجھے بچا لے گی اس سے اپنے دل کو اپنے ذہن کو بالکل پاک کر لیجئے مالک یوم الدین ایک دوسری جگہ پر قرآن میں آیا ہے اس روز کوئی پکارنے والا پکارے گا لے من ملکل یوم بلاہ آج کے دن کس کا اختیار مطلق ہے اور پھر کہا جائے گا اللہ کے لیے الواحد کحار جو پوری طرح چھایا ہوا ہے بس تو ہے تو مالک یوم الدین جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے اب یہاں سے کلام ایک رخ بدل رہا ہے ابھی تک تو یہ غائبانہ انداز میں کلام ہو رہا ہے اللہ سے خطاب نہیں آیا اس میں ابھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اب خطاب ہے نام ہوا یا کا دستہین ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور ہم صرف تجھ ہی سے مجد مانگتے ہیں اور مانگیں گے یہ ترجمانہ کیوں کر رہا ہوں کہ یہ فیل مظاہرے ہیں عربی زبان میں فیل مظاہرے حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے کا جو ہے مفول فائل جو ہے مفول جو ہے اس میں زمیر مفول اسے پہلے لا کر حشر کا مضمون پیدا ہو گیا ہم تیری بندگی کرتے ہیں نہیں ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے حال میں ترجمہ کیجئے تو یہ اظہار حال ہے اور مستقبل میں ترجمہ کیجئے تو یہ قہد ہے قول و قرار ہے بہت بڑا معاہدہ ہے وہ یا اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے اس میں بھی حال کا ترجمہ اظہار حال اللہ کرے کہ واقعی ہمارا حال وہی ہو جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو واقع ہم اس پر پورے اتر رہے ہوں کہ اسی کی بندگی کر رہے ہوں اور اسی سے ساری اشتعار اپنی کر رہے ہیں جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے وہ پھر اتحاد ہے